اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوطم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین عقیدے کے بیان میں آج کی نشست میں تین چار نکات پر بات ہوگی سب سے پہلا نکتا معراج کے بارے میں معراج کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رات میں کرائی گئی اور بحالت بیداری کرائی گئی یہ نیند کی حالت نہیں تھی یہ غنودگی کی حالت نہیں تھی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بنفس نفیس آسمان پر لے جایا گیا یعنی جسم مبارک کے ساتھ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اس موقع پر اللہ نے اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرمایا اور جو چاہا اس کا حکم دیا یہ نکتہ بیان کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے گو کہ غالباً ہم نے اس پہ ذرا زیادہ تفصیلی گفتگو کی تھی لیکن پھر بھی نکات ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار ضرورت ہوتی ہے بیان کرنے کی تاکہ انسان کے ایمان میں کمزوری پیدا نہ ہو جو ارد گرد کی باتیں سن کے انسان کے دل میں بات آ جاتی ہے یہ قدرتی بات ہے اس میں خدا نا خاصا کوئی ایسی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ آپ صحیح راستے پہ رہیں اور چیزوں کو درست کرتے رہیں آپ. ذہن میں رکھیں کہ آج بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تقریباً آج سے ہزار گیارہ سو بارہ سو سال پہلے سے یہ بحث چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے اور بظاہر لگتا ہے آئندہ بھی چلتی رہے گی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو السنہ جماعت میں شامل بھی کرتا ہے لیکن جب معراج شریف کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ روحانی معراج تھی جسمانی نہیں تھی یا خواب کی حالت میں تھی جو اصل عقائد ہیں آہل السنہ والجماعت کے ان کے مطابق یہ بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ تھی رات میں تھی نہ یہ روحانی صرف ہے اور نہ ہی یہ خواب کی حالت اور ایک بات بڑی سی سیدھی ہے سیدھی آج کے زمانے میں بھی کوئی غیر مسلم بھی اٹھ کے کہے کہ میں رات کو سویا تھا اور خواب میں میں نے جنت دیکھی ہے ہم زیادہ سے زیادہ مسکرا دیں گے ہنس دیں گے اس کی بات نہیں مانیں گے لیکن اس سے کوئی بحث مباحثے میں نہیں پڑیں گے خواب دیکھا نہ ٹھیک ہے خواب کسی نے دیکھ لیا خادمہ اس نے بہت اچھی جگہ دیکھ لی اور اس کو لگا کہ یہ جنت ہے تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مہراج پہ اس آسمانوں پہ لے جایا گیا اور آپ دیکھئے جو کفار مکہ تھے وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ کی سوجہ سے مخالفت کر رہے تھے آپ اگر احادیث صحیحہ کا متعلق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اگر صرف بات روحانی ہوتی یا خواب کی حالت میں ہوتی بیداری میں نہ ہوتی سوتے میں ہوتی تو انہوں نے اعتراض نہیں کرنا تھا ان کا اعتراض ہی اسی بات پہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنفس سے نفیس بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ بندہ جو ہے آسمانوں پہ چلا جائے ان کا تو اعتراض ہی یہی تھا تو ہمارے نزدیک ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو شخص معراج شریف کے معاملے میں بیداری اور بنف سے نفیس کو نہیں مانتا ہم کم از کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ حالت السنہ وال کے عقائد میں سے ایک اصول سے اس نے انحراف کیا ہے اس سے باہر ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ اب ہمارے فکہ اور ہمارے آئمہ اور محققین کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فیصلے کرتے پھرے کہ کون کس سے باہر ہو گیا اور کون کس سے باہر ہو گیا سوائے ان چند چیزوں کے بارے میں جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جیسے ختم نبوت ہم کئی بار بات کر چکے ہیں ختم نبوت پہ امت کا اجماع ہے وہ مکاتب فکر جن کو عام طور پہ بحث رہتی ہے کہ سننا والی والجماعت میں ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں ختم نبوت پہ سب لوگ اکٹھے ہیں تمام مکاتب فکر اکٹھے ہیں اب اس میں اگر کہیں پہ کوئی معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے ہاں دائرہ اسلام سے خارج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے یہ امت کا اجماع ہے اس میں جہاں پہ امت کا اجماع نہ ہو وہاں پہ ہم امکان ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے کہیں یہ شخص اہل سنہ نول جماعت سے خارج نہ ہو جائے لیکن ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم فیصلے کرتے پھریں کہ خارج ہوا یا نہیں ہوا تو ہم نے یہاں پہ بڑا واضح کر دیا آپ کو کہ معاج ہمارا ایمان ہے کیا آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے رات میں لے گئے بیداری کی حالت میں لے گئے بنفس سے نفیس جسم مبارک کے ساتھ وہاں پہ آپ نے سفر کیا اس کے بعد دوسری بات جو ہمارے ایمان میں شامل ہے وہ ہے حوض گوسر ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ حوض سے متعلق جو کچھ قرآن مجید سے اور معتبر احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اس کی جو تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی وہ جب روز قیامت وہاں پہ سامنا ہوگا اور اللہ کا اگر فضل و کرم رہا اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو درگزر کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر سے پانی پینے کا ہمیں شرف ملا تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں جا کے ہمیں اصل بات پتا چلے گی کہ اصل حقیقت کیا یہاں تو ہم صرف وہی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں حدیث سے ثابت ملتی ہے جو قرآن مجید سے ثابت ملتی ہے اب اس میں جو تعبیلیں کی جاتی ہیں جیسے سورا کی جب بات آتی ہے تو جب وہاں پہ لفظ کوئی امکانات بیان کیے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے ان کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے ان کی رائے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوسر میں وہ سب کچھ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو جس کا ہمیں پتا نہیں تو حوض کوسر کی حقیقت کیا ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنے آحادیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس سلسلے میں جو عزاز جو اکرام اور جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے بھلے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے بغیر سمجھ بھی ہمارا اس پر ایمان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں ایمان بالغائب ہے اللہ کے بارے میں ہم صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتا دیا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی تفصیل کیا ہے یہی ایمان بالغائب ہے اسی طرح کرام علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سے پتہ چل گیا جو احادیث سے پتہ چل گیا وہی ہمارا ایمان ہے بھلے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارا ایمان یہی ایمان بالغیب کی ایک قسم ہے اس کی ایک مثال ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ آنکھ بند کر کے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات صحیحہ سے متباترہ سے اور حسن حدیث سے ثابت ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے بند کرتے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے اس پہ کوئی قسم کا کوئی نہ اعتراض ہو سکتا ہے استغفر اللہ نہ اس پہ شوبہ ہو سکتا ہے استغفر اللہ کیونکہ اس پہ شوبہ کرنے کا مطلب ہوگا قرآن کی بات پہ شوبہ کرنا استغفر اللہ اور حدیث مبارکہ پہ شوبہ کرنا استغفر اللہ اس کے علاوہ ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے معبود ہونے کا جو اقرار آدم علیہ السلام اور تمام اولاد آدم سے لیا ہم اس کو بھی حق اور درست تسلیم کرتے ہیں قران مجید میں یہ موجود ہے جس کو اپ نے اکثر علماء سے بھی سنا ہوگا الس تب ربکم قالوا بلا کیا اپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سے ہمارے جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں ہمارا اس پر بھی مکمل ایمان ہے بغیر کسی شبے کے اب اگر کوئی یہ کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا تھا یا کیا ہوا تھا یا کیسے ہوا تھا تو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارے رب نے کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے اس میں کو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی اگلی بات جس پہ ہمارا ایمان ہے وہ ہے قضاء و قدر جس کو آپ تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں اور تقدیر کا ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی عقل سے ماورا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسی باتیں کو پتہ چلتا ہے اور کچھ اور واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اولیاء کے بھی واقعات ہیں محققین اور محدثین اور قہا کے بھی واقعات موجود ہیں جس کے اندر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تقدیر کے معاملے میں کوئی شخص بحث میں نہ پڑے اور ایک خاص حد سے زیادہ بحث میں جو پڑے کوشش کرتے تھے کہ اس کو وہیں پہ احسن طریقے سے. اس طریقے سے نہیں کہ وہ زد میں آ کے اس چیز کا انکار پہلے ہم اپنا ایمان بیان کرتے ہیں اس اس کے بعد اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور آج کل کے زمانے سے ہمارے آج کل کے جو پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں ہیں ان کے دماغ اور ذہن جس طرف دوڑ لگاتے ہیں اس کا بھی تھوڑا بہت کم از کم سدے ہو سکے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں اور جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں اور اس میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی زیادتی ہوگی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تفصیل کا میں نے بات کرتے ہیں یہی حال بندوں کے افعال کا ہے ان کے کاموں کا ہے ان کی حرکتوں کا ہے اور اگر بری ہیں تو ان کے کرتوتوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ عالم ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے کوئی چیز کوئی بات کوئی معاملہ چاہے ماضی کا ہے چاہے حال کا ہے چاہے مستقبل کا ہے اس کے آگے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب والشهادہ تو یہاں پہ عالم الغیب اللہ کے لیے کچھ غائب نہیں ہے یہ ہمارے لیے غیب ہے آپ کے لیے غیب ہے مخلوق کے لیے جو کچھ غائب ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اور مخلوق کے لیے جو شہادہ میں آتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا کب کرے گا کیوں کرے گا یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے علم میں ہے یہ کہنا وہ کسی نے ایک ربائی کہی تقدیر کا مذاق اڑانے کے لیے استغفر اللہ سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس نے کہا زندگی جینے کو دی جی میں نے قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے استغفر اللہ جو نہ پیتا تو تیرے لکھے کو جو نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہو جاتا نہیں لکھا کہ ہم مجبور ہیں وہ کام کرنے پہ اللہ نے قسمت میں اس طرح لکھا کہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم یہ کام کریں دونوں باتوں میں فرق ہے یہ ایک بات نہیں ہے. اب جس نے جو کرنا ہے اپنے ارادے سے کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے اور اللہ نے اپنے علم سے اس کو لوح پر لکھ دیا ہے اس کو تقدیر کی کتاب میں لکھ دیا ہے کیونکہ اللہ واقف ہے اس شخص نے کیا کرنا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ جو الست بی والا واقعہ قرآن مجید میں ہے اس کی شرح میں روحانی شرح میں ایک چیز ذہن میں رکھیں روحانی شرح حجت نہیں ہوتی کسی مکتبہ فکر میں بھی حجت نہیں مانی جاتی کہ فلاں بزرگ نے کہا اس لیے لازمی یہی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ روحانی اشارہ جو ہوتی ہے یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے انہوں نے کہا جی اس دن چار قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہو گیا ایک وہ جو حق پر پیدا ہوں گے حق پر مریں گے ایک وہ جو حق پر پیدا ہوں گے اور کفر پر مریں گے ایک وہ جو کفر پہ پیدا ہوں گے اور کفر پر مریں گے اور ایک وہ جو کفر پہ پیدا ہوں گے اور حق پر مرے گی ظاہر ہے یہ بات قرآن و حدیث سے نہیں ہم بات کر رہے یہ ایک رائے ہے کچھ بزرگوں کی کہ یہ اسی دن بات واضح ہو گئی تھی کہ کون جو ہے وہ کیسے ہو اور کب کس میں پیدا ہونا ہے کیوں پیدا ہونا ہے اس کا امتحان کس طرح کا ہونا ہے کن کن معاملات میں ہونا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی مسئلے ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں نہ ہم ان کو سمجھ سکتے اس پہ کچھ اعتراض آئیں گے واضح ہم ہمارا ایمان ہے کہ ہر عمل کہ وہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے اس اعتبار سے اس کے خاتمہ کیا ہے اس پہ اگر مقبول ہو گیا قبول ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی جزا ہے اگر قبول نہ ہوا تو ظاہر ہے اس کے کو کوئی جزا نہیں ہے تو نیک بخت وہ ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور بد بخت وہ ہے جس کے بد بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ ہمیں آپ کو بھی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے تو ہم کہہ دیتے بڑا بد بخت انسان ہے ہو سکتا ہے وہ آج بد بخت ہو لیکن موت اس کی جو ہے وہ حق پہ ہو جائے روز قیامت ہم سے, آپ سے پہلے اگر اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے ہم سے آگے وہ جنت میں داخل ہو رہا ہو پھر آپ کیا کریں گے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا کہ وہ بدبخت ہے نہ ہمیں کوئی حق ہے کسی کو کہنے کا وہ نیک بخت ہے ہاں گمان اچھا رکھتے ہوئے ہم سب کوئی نیک بخت سمجھتے ہیں اور اللہ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ کتنا ہی برا وہ شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے رحم کر دے فضل کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس کا خاتمہ جو ہے وہ حق پہ ہو جائے اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے روزہ قیامت اس کے بدلے اللہ مجھے بہت نواز دے گا اتنا نواز دے گا کہ مجھے اس ظلم کی شکایت ہی نہیں رہی گی انشاءاللہ اللہ آپ بتائیے نا ایک شخص کافر ہے ساری عمر اس نے ہر قسم کا غلط کام کیا ہے اور وہ مسلمان ہوتا اس کا سب کچھ معاف کیا صحابہ ہی کے گروہ میں وہ لوگ بھی موجود نہیں تھے جنہوں نے اپنے ایمان لانے سے پہلے کی حالت میں اپنے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا لیکن جب وہ ایمان لائے تو کیا ہوا سب معاف ہو گیا سب معاف ہوگا کا کیا مطلب ہے ہر وہ جاندار جس کو اس شخص سے ظلم ہوا اس کو ایسا کوئی نواز دیا گیا کہ اس کو شکایت نہیں رہی وہ خوش اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں ایک بات ہر مسلمان کو چاہیے کہ روز آنا تمام امت کے لیے دعائیں خیر کیا کریں ہو سکے تو ہر نماز کے بعد دعائیں خیر کیا کریں ہر وہ شخص آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ سے اس کے لیے دعائیں خیر کیا کرے کیونکہ یہ دعائیں خیر آپ کے نامہ اعمال مال بہت بھاری ہوگی ان شاء بہت ضروری اللہ نے ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو علم ہے تقدیر کا اس کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے اور مخلوق کو منع کیا ہے کہ اس کی کھوج میں نہ پڑے مخلوق کے بارے میں یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بھید ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اس میں گہرائی میں اور فکر میں جانے سے بنیادی طور پہ ذہنی خلل پیدا ہوگا اردو میں ذرا بھاری اردو درماندگی در کہتے ہیں اس کو درماندگی پیدا ہوگی اور اسلام کے اصولوں سے جو ہے وہ زد پیدا ہوگی اور اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی اور ہمارے آج کے جو سارے بچے ہیں یہ باتوں کی وجہ سے جو ہمارے ہیں مستشرکین ہیں اور جو غیر مسلمین ہیں اور ایسے کمزور ایمان والے مسلمان بچے بچیاں ہیں جو ان باتوں سے ایک دم سے بڑا متاثر ہوتے ہیں وہ پھر ایسی ہی باتیں کر کے دوسرے کو بھی گمراہ کرتے یہ جی میرا کیا قصور تھا اس کا کیا قصور تھا اس کو پیدائشی اللہ نے اپاہج کر دیا اس کا کیا قصور تھا اس کا کیا قصور ہے کیا قصور نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ پر رہنے دیں۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کو ججتے ہیں آپ وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں ہم وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں یہ اہم اس لیے اس بارے میں ہم جو بھی سوچیں گے وہ سراسر وہم ہوگا وہ سراسر غلط فہمی ہوگی قرآن و مجید سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا جو بھی پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا جو دریافت کرے گا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا اور اس نے بنیادی طور پہ اللہ کے کلام کی نافرمانی کر دی ہے اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے آئماں نے لکھا ہے میں پہلے عرض کر رہا ہوں میری کوئی حصیت نہیں کہ میں کسی کو کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے آئیمان نے لکھا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ جیسی کئی آئیمان نے لکھا ہے ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ نے تو لفظ کافر بھی استعمال کیا اب آخر میں اس کا خلاصہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے جو پیش کیا ہے وہ الفاظ دہر کے پھر مختصر سی آج کے زمانے کے حساب سے شرح اس کی عرض کر دیتے ہیں وقت کم ہے لیکن موضوع ایسا ہے کہ اس کو بیچ میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے بات پوری نہیں ہوگی تو امام رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے اپنا کتاب چاہیے پہ لکھا تو تمام جب اس موضوع بحث کی تو پھر آخر میں آپ نے لکھا یہ کچھ ضروری باتیں تھیں ظاہر عربی میں لکھا ہم اردو میں بول رہے ہیں اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے لیے جن کے کلوب روشن ہے یہ باتیں صرف کن کو سمجھ جن کے کلوب روشن اور یہ لوگ ہیں جو راسخین فی العلم کے مرتبے پر فائز ہیں کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم وہ ہے جو مخلوق کو دیا گیا ہے اور ایک وہ ہے جو مخلوق میں نہیں ہے جو موجودہ علم کا انکار کرے تو یہ کفر سرزد ہوا ہے اسے اور جو اس علم میں رسائی کا دعویٰ کرے جو اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا تو یہ بھی اس نے کفر کیا ہے اور ایمان سلامت جو ہے وہ اسی وقت رہ سکتا ہے کہ جب جو اللہ نے بتایا ہے اس کو تسلیم کیا جائے جو اللہ نے نہیں بتایا ہے اس کی طلب بحث سے دور رہا جائے اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آج کے حوالے سے دو تین منٹ بس بات کرتے ہیں وقت تقریباً ہو گیا پھر بھی آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے اسکول کالجز یونیورسٹیز اور خالی پڑھے لکھے نہیں جو اس طرح سے یونیورسٹیوں تک نہیں گئے کوئی پانچویں پڑھا دوسری تیسری پڑھا صرف قائدہ پڑھا چھوڑ دیا اس کو بھی دیکھ لے بے تحاشا لوگوں کو شوق ہے مستقبل جاننے کا کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ستاروں کے سے حساب کر کے بتا دیتا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ ہاتھ دیکھ کے بتا دیتا ہے کوئی کہتا ہے جی اس کے پاس فلاں علم ہے ایک دفعہ ہمیں ایک صاحب نے کہا جی آپ کی گردن ہلتی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے ایک بندہ بتاتا ہوں آپ کو وہ جنات سے علاج کرتا ہے میں اس کو جواب دیا اگر جنات سے علاج کرتا ہے تو میری طرف سے حرام ہے اس سے علاج کرانا وہ ظالم ہے اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سا منع فرمایا ہے کسی مخلوق کو قابو کرنے میں اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اس سے میں جا کے علاج کرا لوں اس سے بہتر ہے میں اسی طرح آخری وقت دم تک وقت گزارتا یہ بات ہے کرنے والی وہ جنوں سے علاج کرتا ہے تو آپ علاج کرا لیں اللہ کی لانت ہو اس شخص پہ جو جنوں سے علاج کرتا ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رسول کی لانت پہلے ہی ہے اس پہ پڑی ہوئی اب ایک بات مجھے بتائیے اگر آپ کہتے ہیں وہ ہاتھ دیکھ کے مجھے بتا دے گا مجھے ستاروں کا حساب کر کے بتا دے گا وہ میرے نام سے حساب کتاب کر کے بتا دے گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اگر میں کہتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک عام انسان ہو کے مجھے مستقبل بتا سکتا ہے اور جب میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے علم سے وہاں لکھ دیا میں کیا کروں گا تو اس میں آپ کو اعتراض ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اس شخص کے بعد زیادہ علم ہے اللہ سے اللہ. حضرت یہ بات سوچنا ہی کفر ہے میں کافر نہیں کہتا معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہو مگر لفظ کافر نہیں استعمال کرا لیکن عمل کفریہ ہے اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی شخص مجھے مستقبل کے بارے میں بتائے گا فلاں علم استعمال کرے گا فلاں استعمال... اور آج کل تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوڑ کے جی علم الجفر سے بتائے گا جی وہ ان کا دیا ہوا علم ہے اللہ سے ڈرے خوف کھائیں روزے قیامت ان سب چیزوں کا بار ہمارے سروں پہ ہمارے کاندھوں پہ آئے گا ہمارے کاندھوں پہ توک باندے جائیں جائیں گے گے زنجیروں میں ہم جکڑے جائیں گے. کہ اللہ نے اگر لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو آپ کو اعتراض ہے لیکن ایک عام آدمی آپ کو بتا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. یعنی ایک شخص کسی دنیاوی علم سے جس کو آپ چاہے روحانی کہیں جو مرضی کہیں یا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں اور اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا لکھ دو اس کو تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے کیوں لکھا ہے اللہ ہم پہ زبردستی کر رہا اس اللہ اللہ ہم پہ زبردستی نہیں کر رہا اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم کے مطابق کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ہر چیز جانتا ہے کسی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو جو اس کے علم میں نہ ہو چاہے وہ پرانی ہے چاہے وہ آج کی ہے چاہے آنے والی ہے اور اس نے جب جتنا چاہا جتنے اپنے کسی نبی کو اپنے کسی بندے کو بتانا پسند فرمایا اس نے بتایا ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں مستقبل کی خبریں دی آخری وقت میں یہ ہوگا اس طرح سے دجال آئے گا اس طرح سے ای بن مریم علیہ السلام آئیں گے اس طرح سے جنگ ہوگی اس طرح سے یہ ہوگا یہ سب کچھ مستقبل کا بتایا اللہ کے عزم سے اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتایا تو جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق اگر کر دیا کہ اس کی قسمت یہ ہے کہ یہ فلاں عمر میں جا کے شراب پیے گا اللہ نے نہیں پلائی شراب آپ کو استغفر اللہ. شراب اس شخص نے خود پی ہے یہ چوری کرے گا اس نے خود کی ہے یہ ڈاکہ ڈالے گا اس نے خود ڈالا ہے یہ قتل کرے گا اس نے خود کیا ہے لیکن اللہ کو اپنے علم سے پتا تھا کہ یہ کام کرے گا اس لیے اللہ نے لکھ دی اور لکھی بھی کیا آگے چل کے دیکھیں گے لکھی بھی کیا اللہ کہتا ہے لکھ اور وہ لکھی جاتی ہے اللہ کہتا ہے ہو جا پوری کائنات بن جاتی ہے لکھنے کا یہ مطلب نہیں لینا کہ جیسے ہم لکھنا کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کر دینا ہی کافی ہے اور وہ ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھے اسی لیے عزتیسہ علیہ السلام کو جب روح اللہ کہا جاتا ہے اور حدیثے میں ہے یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا جاتا ہے کمبیز اللہ, جا اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ کے حکم سے اپنی مرضی نہیں ہے ہاں، انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ کے جو نیک پرہیزگار بندے ہیں اللہ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حیا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ عام طور پہ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اس کو قبول کر لیتا ہے لیکن قبولیت اللہ ہی کی ہے کام اللہ ہی کرتا ہے اسی لیے ہمارے بزرگان دین صاف انہوں نے لکھا ہے فائل حقیقی اللہ ہے اگر میں آپ کے پاس آ کے کہتا ہوں جناب آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے آپ میرا یہ مسئلہ دعا کر دیجئے آپ دعا کرتے ہیں کام تو اللہ نہیں کرنا ہے وہ فائل حقیقی ہے آپ فائل مجازی ہیں اب عوام یہ غلطی کرتی ہے کہ فائل مجازی کو فائل حقیقی کے طور پہ بٹھا لیتی اپنے دل و دماغ کے اندر اور اپنے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر لیتی تو اللہ تعالیٰ ہم و توفیق بخشے ایمان کے خیر منائے اپنے اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا استغفر اللہ معاذ اللہ تو ہماری ساری عمر کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تو ایسی صورت میں ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ کب معاف ہو جائے گی اس لیے دو کام آپ کریں ایک روزانہ کی بنیاد پر تمام امت کے لیے اور خالی امت نہیں تمام بنی نو انسان جو حق پر یہاں سے گئے ان کے لیے آپ دعا خیر کیا کریں دوسرا آپ کام یہ کیا کریں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرے اور اس کا مطلب خالی یہ نہیں کہ استخفرال استخفر اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں وہ تو ہے ہی ہے کم از کم کسی ایک نماز کے بعد اور دین سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آئی بہتر ہے کہ سونے سے پہلے ہم ایک دفعہ سونے سے پہلے ایک پکی توبہ کر کے سوئیں کہ اگر سونے کے بعد ہمارا اٹھنا قسمت میں نہیں ہے تو کم از کم توبہ کر کے آگے اٹھیں بے توبہ نہ اٹھیں اور توبہ باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جائیں اللہ درود شریف اللہ سے التجا کر گئی اللہ مجھ سے جتنی کوتاحیاں ہوئی ہیں چاہے میں کے کی, کی ہیں یا انجانے میں کر دی ہیں چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرا ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں تجھ سے درگزر طلب کرتا ہوں میں تجھ سے تیرا کرم مانگتا ہوں میرے کبیرہ بھی maaf فرما دے میرے صغیرہ بھی maaf فرما دے اور مجھے اذن توفیق دے دے مجھے ہمت دے دے مجھے حوصلہ دے دے کہ میں دوبارہ ان کو نادوہ ہو رہا ہوں اللہ کے دروازے کو پکڑ لیں ظاہر ہے کہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دیا ہے انہی کا راستہ ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی دربار کو پکڑ لیں اللہ کے کلام کو پکڑ لیں اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں اسماں کو پکڑ لیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں انشاءاللہ اللہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا آخر بھی اچھی کر دے گا صلی اللہ و مولانا محمد اجمائین